بھائی اس کو تم یا موسا لنو میں اللہ لکا حترتن ریکارڈ واقعہ ان کی تعریف کا اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا موسا ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے لنو میں نہ لکا ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتّہ در اللہ جہرتن جب تک کہ ہم دیکھ نہ لے اللہ کو آیا ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو آپ تو لے کر آ گئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختی اس تو کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا ہمیں کیا پتا اب دیکھیے ایک حضرت موسا کی خواہش تھی رب عالمی اندور وہ کچھ اور شہ تھی یہ تقریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی فاخلت کو مساحت ہو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا گیا باسنا موت ایک پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد بعض لوگ اس کی یہ کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے زندگی یہاں تعمیل کی ضرورت نہیں با سے بادل موت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب باقائے کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کے لیے موڑ کر جائے من بعد جائے کم لکم تشکر تاکہ تم شکر کرو بدل اللہ غمام اور ہم نے تم پر امر کا سایہ کیا اب چھ لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سنائی پہن سنا سحرا. کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں نکو دک دھوپ کی تبش اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح امر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ اب ان پر سایہ کیے ہوئے والے کو مرمن وسل کھانے کو کچھ نہیں تو من اور سلوا نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کہ دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا اناج ہو گیا کاربوہائیڈریٹ سپلائی سے ہو گئی من سے اور سلوا ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے ڈیرا جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتر آتے تھے اور رات کی تاریکی میں یہ آسانی سے ان کو پکڑتے تھے ان کو کھاتے تھے بھول کر اور یہ ان کی پروٹین ہو گئی پوری غذا جو ہے اللہ تعالی نے ان کو فراہم کر دی کمر اللہ علیکم کلو والسلوہ تک من طیبات امار و ہاں ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے ہم نے تو ان پر کوئی ضرور نہیں کیا بلاکن لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر منو سلوا سے بھی ناشکری کی انہوں نے اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت مغفرت ہم تمہاری خطاؤں سے درمدر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے صحرائے سینا میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات رات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور کتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ معادہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالی نے سدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس برس تک کسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے اب سزا یہ ہے فنحا محرمت العلیہ مرمائی نہ صنفیتی ہوں نہ اب چالیس برس تک یہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض مود تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت الموسا کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ہار کا بھی ہو گیا اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا لاب اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مورل کیریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے غلامی کا یہ اثر ہوتا وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل پیدا ہوئی چالیس برس صحرا میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسا کے پھر جو خلیفہ تھے یوشا دنو جوشوا رات میں ان کا نام جوشو ہے یوشا ان کی سرکردگی میں اب بڑی اسرائیل کی اس نئی نسل نے پتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریہ آج بھی وہ شہر جو ہے جری کو جریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار اریہا اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جو کہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحہ نہ ہو اور پھر جو کچھ یہاں ہے جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاؤ پیو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مرادیاں جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکمر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا ہے احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکوں میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جب کہ تکبر اور تابلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازوں کا جھکنے کا وقول و حتہ یہود تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ میں مغفرت ہماری مغفرت فرما دے. جو خطائیں ہو گئی مقصد پور وقت تم تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نغفر لگوں خط آیا اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وسعت عزیز المحسرین اور جو تم محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور ارام و اکرام آئیں گے بدل نظیرہ لہو تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر دیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا ہتحتا انہوں نے کہنا شروع ہنتا, ہنتا ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے یہ بعد میں ابھی آ جائے گا اگلے رکوں کے اندر کہ من و سلوا سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک ای چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی نونگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر مذاق اڑاتے ہوئے گویا کہ حضرت ابو علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استحصال کر رہے ہیں تن کی بجائے ان تتو فائنز اللہ علیہ بما کارو یا سکون تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلینگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے جریکوں کے اندر بیمار قابو یا سکون بسب اس لافرمانی کے جو انہوں نے کی وہاں موسا نے قوم ہی فک اللہ الحجر اب یہ پھر سے رائے سیرا کا واقعات آ رہے ہیں ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسا کے پاس ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تی میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے دستہ موسا قوم ہی فکر نظری میں اثاک اور جب کہ موسا کی قوم سے نے موسا سے پانی تنب کیا اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے چھ لاکھ ہو سات لاکھ ہو کتنے افراد ہو پانی چاہیے وہ اس طبقہ موسال قوم ہی فکر نبنی میں آساکل حاجر تو ہم نے کہا کہ اپنے آسا سے زر لگا اور تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سہل نمودار ہوتا ہے فجرت میں شرطا ہے نا تو بارہ چشمے پور بھائی کد علمہ کلو اناسی مشربہ یہاں اناس سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اگر علیحدہ علیحدہ کا ہوتا معاملہ بارہ چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جلڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قواعدی زندگی کے اندر ہوتی چیزیں تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمے پھوٹ بلے اور ما کل لوگ ناسب مشربہ ہوں ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا وائن کر لیا کلو مشربوں من رشتے اللہ گویا کہہ کہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے میں سے بلا تا سو کے مرد اور زمین میں فسال مچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا کھانے کے لیے منو سلوا آ گیا اب دیکھیے ان کی نا شکری بول تم یا موسا یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسا ہم ایک کھانے پر تو سبر نہیں کر سکتے کھا کھا کے بکتا گئے ہیں منو سلوا تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو یو وہ نکالے ہمارے لیے مما تم الارض زمین کی روئی اور پیداوار میں سے نباتاتے ارضی میں سے ممبکل اس کی ترکاریاں وہ اور ککڑیاں کھیرے اور ککڑیاں ان سب کے لیے لفظ ہے وہ ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے نسل اور سرائے کی زبان میں بھی ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں وہ آدھا سے ہا اور دال خاص طور پر مسور کی وہ مسالے اور پیاز اب جو چٹہارے جس سے بنتے ہیں سالن کے ان کی زبانیں وہ چٹکارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا بٹیرا ہے اسے آگ کے اوپر ذرا تھا تب آیا اور کھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹھارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہے ان تمام چیزوں سے دال کا آتا ہے کالا کستب جلو نہ لذی ہوا نہ خیر حضرت گوسا نے فرمایا کیا وہ شہر جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے من منو سلوا کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی مر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادلا چیزیں تمہیں ملے احبیت اب یہ لفظ آ گیا احبیت اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے احبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم وغیرہ زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے. اے جائیں تم مصر کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتر پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فائن ملکوں سال تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا وہ زور بتا ہی مزلت و مسکنت وبا من اللہ اب یہ ہے ان کی وہ خباصیں ان کے وہ ناشکریاں ان کی وہ معصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے زور بتا لے ذلت و مسکرت وبا بن اللہ ذلت اور مسکلت کم ہمت ان پر تھوپ دی گئی زور بتال اٹ وز ہی پونگ دم دیشن وز ہی پونگ دم زوئ مطالعے علیہم مزلت و مسکرت وباؤ من اللہ اور اللہ کا غذب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وانی اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو بنا ول کتاب اقامت اگر یہ توڑا اپنی کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قلموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمن اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی عقل اس کو بالا تڑکیا تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے نمائندہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے مسریپرزینٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مقزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبوز ہو جاتی مقزوب بھی مبوز بھی اس لیے کافی کو جو دین پہنچانا تمہارے دم میں تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے آج کس جگہ پر ان مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیرور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففٹین کے ہاتھ میں ہیں سیکورٹی کاؤنسل اس کے پرماننٹ ممبر کمیٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی ففٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نمی پرس کی بھیا کس تھی ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں ہماری سلح جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے ریموٹ کنٹرول یہ ضملت اور مسغلت ہم کہتے ہیں ہماری شہرت ہے کشمیر اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسغلت نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہرت دوسرے کے قبضے میں ہے تو ہمت کرو یا تخت یا تختہ لیکن نہیں آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر لی پھر یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنی اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بارہ اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشرا باشد کے سر دل برا گفت آیت نر حدیث دیگر یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں زور بتانے ہی وہ ذلت المسکت و با بے اور یہ کیوں ظالہ کارو یک فرو نب آیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے وہ یکنون النبی نب غیر الحق اللہ کے نبیوں کو نا حقتیں کرتے رہے ہمارے حابی ہاں مجدین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت ہو احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے اتار دیے منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھیلایا گیا امام و دار نہیں شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہ تہ کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے یہاں نبی تھے ہمارے یہاں مجدین ہیں علماء حق ہیں جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امریکی کام بھی آئے منیش رائی تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا لال کا بماسا ہوا قانو یا تر یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حج سے تجاوس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا تم تم خیر امتن خرج تامر معروف مل جاؤ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ضلعت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے وہ فرام اما ٹو اما چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے سنت اللہ تحمیلا سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنگت بدلتی نہیں بن اسلائی کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا مطالعہ کیجیے